اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ اسمان اور زمے سے تمہیں روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو تو تم کہاں اندھے جاتے ہو